اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راس بہکادیں بے سمجھے اور اسے ہنس بنا لیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے